صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و قدر دعا تیوالا رحمت اللہ علیہ کئی باز ہے اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر سنا چکا ہوں اس سے آگے پڑھ کر سناتا ہوں مستقی بندوں کی کافی بھی عزت کرتے ہیں اردو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی تقریر میں انگریزی کا لفظ نہیں بولتا ہوں مگر کراچی لندن اور افریقہ وغیرہ میں انگریزی بھی بولتا ہوں یہاں تک کے پاس شہروں کے اندر بھی میں نے انگریزی کے الفاظ استعمال کر لیے جیسے فرانس کے لوگوں نے کہا کہ کرسچن لڑکیاں مولویوں کو داڑھی والوں کو بہت اشارے کر دی ہیں میں نے کہا کہ یہ ان کا نیک گمان ہے وہ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ فل اسٹاک ہیں یعنی اخلاقِ عضیلا سے پاک ہو چکے ہیں اخلاقِ حمیدہ سے مستقبل ہیں تو ہر شخص کو اچھی چیز کی طرف اعلان ہوتا ہے تو وہ آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کو دیکھتی ہیں یہ نہ سمجھو کہ کسی برائی کے لیے دیکھتی ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ داڑھی والے برائی نہیں کر سکتے اور چونک لو ان کو اچھے لوگ نظر نہیں آتے کیونکہ عیسائی ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اس لیے جب کبھی کوئی مولوی ہزاروں عیسائیوں کے مجمے سے گزر جاتا ہے تو یہ محبت اور حسرت سے دیکھتی ہیں کہ اللہ کیسے پیارے بنتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی میرا یہ شعر پڑھ لیا کرو اس نے کہا کہ تمہیر میں نے کہا کہ نو پلیل اس نے کہا کہ کیا وجہ میں نے کہا جملے ہم اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں اے ہماری استقامت کی لیز پلیز تم نہیں لے سکتے ہم اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں یہ الفاظ سوچ سمجھ کر نہیں بنا سکتا کوئی یہ یقیناً آسمانی جملے والوں ہوتے ہیں ہم اللہ کی تحریر پر کھڑے ہیں اے لڑکیوں ہماری استقامت کی لیز پلیز تم نہیں لے سکتے یہ رمضان شریف کا مہینہ مبارک مہینہ ہے سب کی روحانیت بڑھی ہوئی ہے میں اپنے دوستوں کو جو خاص کر میرے ساتھ رہتے ہیں اور جو ہر جمعے کو یہاں آتے ہیں ان سے درد دن سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے پتوں پر مت بیٹھو بہت بیٹھ چکے اور ایک دو دن نہیں چالیس چالیس پچاس پچاس سال اور بعضوں کی عمر تو ساٹھ سال ہو رہی ہے اللہ کے لیے پتوں سے نظر اندازی کرو دست برداری کرو اور ان پر دست اندازی سے توبہ کرو اور آگے بڑھو جب انگور پر بیٹھ کر یہ خطرہ چوزو گے تو ساری زندگی جو پتوں پر گزاری اس پر اشکائے ندامت کیا خون کے آنسو بھی رو گے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی کہ آنے دن تک میں اپنے اللہ سے کیوں دور رہا اور کیوں غیر اللہ میں مشغول رہا گناہوں کی زندگی پر حسرت ہوگی جو لمحہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزارا ہے اس پر غم ہوگا اشکائے خون سے رونے کو دل چاہے گا اور یہ علامت ہے اس کے شاندار مستقبل کی جو اس کے تمام لمحات غفلت کی تلاشی کر دے ہمارا ہر لمحہ حیات جو اللہ پر فدا ہو قیمتی ہے چاہے وہ رات کا لمحہ حیات ہو یا دن کا لمحہ حیات ہو چاہے وہ مسجد کا لمحہ حیات ہو یا بندر روڈ اور سٹریٹ اور کلکٹر کا لمحہ حیات ہو یہ لندن کا یا لندن کا, کا لمحہ حیات ہو غرض پوری ہوئے زمین پر اللہ کے عاشقوں کا ہر لمحہ حیات قیمتی ہوتا ہے پوری زمین اللہ کے عاشقوں کا کوئی دل پر ہے کیونکہ وہ سارے عالم میں اپنا دلبر اپنے ساتھ رکھتے ہیں خواجہ عظیم الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا فرماتے ہیں پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین کو پونچے جانا کیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین کو پوچھے جانا کیے ہوئے اور میرے شعب نے فرمایا کہ فالح صاحب کے شیر کی طبیعت قرآن پاک میں موجود ہے اللہ والوں کی بات ایسے ہی نہیں ہوتی یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے یہ اللہ والے سارے عالم میں اپنے دل کے اندر کوڑے دلبر رکھتے ہیں اور وہ کون سی آیت ہے ابھی آپ کو وش آ جائے گا ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنا نور عطا کرتا ہوں وہ نور بیت اللہ کے لیے روضہ مبارک کے سامنے مسجدوں کے گوشتوں میں یا کام کے حجروں میں محسول اور محدود نہیں ہوتا بلکہ بجہ نور ہی امشید ہی پھرنا ہم اس کو ایسا نور عطا کرتے ہیں کہ سارے عالم میں جہاں بھی جاتا ہے پورے عالم انسانیت میں وہ نور اس سے کسی وقت بھی ایک لمحے کو بھی منفق اور فصل نہیں کرتا اربت عالم وصل میں رہتا ہے وہ نور ان کے قلب میں ہوتا ہے یمسی بھی فنناس سارے عالم میں اس نور کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلتے ہیں آیت میں فرناس کا الفلام استضاب کا ہے یعنی پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں جہاں بھی انسان بچتے ہوں گے یہ وہاں جائے گا تو اس کا نور اس کے ساتھ ہوگا یعنی یہ لوگ سارے عالم میں اس نور کو یعنی ہم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرہ پتانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ کے محفل دیکھ لیتے دیکھا آپ نے یہ تصور مستند قرآن ہے بجا لہو نورشی کی جمناک اللہ کا نور وہ نہیں ہے جو صرف بیت اللہ کے اندر اور روضہ مبارک میں اور مسجدوں کے گوشوں میں اور کاؤں کے حجروں میں محسور و محدود اور مقدور ہو اور صوفی بھی مشدور ہو یعنی اللہ کی زنجیر محبت میں بچا ہوا ہو وہ بنا ہوا نہیں ہوتا اس کی تمنا ہوتی ہے کہ سارے عالم میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دو اور اگر اس کو سارے عالم میں اللہ کی محبت کی آگ لگانے کی فکر اور جوش نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں بھی آگ لگی ہوئی نہیں ہے اگر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے اگر یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے مگر جس کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے اس کو لگانے کی بھی فکر ہوتی ہے یہ ناممکن ہے کہ درد محبت علاجیہ لازمہ رہ جائے اور متاثیا نہ ہو جب بچہ پالغ ہوتا ہے تو پھر اس سے جسمانی اولاد آگے بڑھتی ہے اور جب انسان اللہ والا ہوتا ہے یعنی روحانیت کے اعتبار سے پالغ ہوتا ہے تو پھر اس سے تاحب روحانیت پیدا ہوتے ہیں اور جو لوگ دنیاوی خواہشات کی گزل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ عالا کو اس سے نکالتا ہے وہ اپنی مسجد کے سامعین کا دل اندر اندر اپنے دل سے ملاتا ہے جب وہ دل یعنی طالب کا دل اور شیز کا دل جمع ہوتے ہیں تو دل دل جمع ہو کر دل دل سے نجات پا جاتے ہیں دوستو درد دل سے کہتا ہوں کہ ایک دن ہماری روح جسم سے الگ ہونے والی ہے جسم کے ظالم گھوڑے سے اچھے اچھے کام لے لو ورنہ یہ دوسروں ہی کی گھاس چڑھتا رہے گا اور لاٹھی کھاتا رہے گا یہ گھوڑا جس نے دیا ہے اسی پر فدا کر دو یہ جسم جس نے عطا فرمایا ہے اسی پر فدا کر دو سر سے پیر تک ہم اپنے نہیں ہیں ہم اللہ کے ہیں ہم کو انہی پر فدا ہونا مفید ہوگا لہذا انتظار مت کرو جتنا زیادہ ان کے بن سکتے ہو ابھی بن جاؤ کل کا ارادہ نہ کرو یہ نہ سوچو کہ ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے بلا کام ہے سب کاموں سے پڑھ کر اللہ پر فدا ہونا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا کام خود بنا دیں گے مگر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں شاہد المنی صاحب رحمت اللہ علیہ ریل پر جا رہے تھے اس ریل پر کون ہے ان کے مرشد حکیم بھی عمر اللہ مرکت ہو سفر کدھر ہو رہا ہے ہندوستان میں قنوج کی طرف کس لیے ہو رہا ہے بڑی پیرانی صاحبہ کا آپریشن تھا ساتھ ساتھ کون کے حضرت صاحب سے شاہب غنی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور بہت سے خواب شاہد غنی صاحب رحمت اللہ علیہ حاکیم علومت کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے اتنے میں ایک اسٹیشن پر کھیت کا تازہ ہرا جنا آیا وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے جب سب اس کو کھانے لگے تو ہمت نے برفایا کہ تم لوگ چھیل چھیل کر مولانا غنی کے منہ میں ڈالو کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ قسمت میرے سرپرس میں دیکھو ایک شخص ایک شہد اپنے محیط کے لیے سرپرس کا لفظ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے یہ چھوٹوں کا دل بڑھانا ہے حوصلہ افزائی نوازی ہے کبھی شہد کی نوازشات بھی ہوتی ہیں تو سب نے چیل چھیل کر ہرا چنا ازب کے منہ میں ڈالا تو حکیم علمت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرا فرمایا جو آپ کے لیے آپ سب کے لیے پائے سے نصیحت ہے دیوانہ باشتا ہمیں اگر تم اللہ کے دیوانے ہو جاؤ تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے اور تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا تو میرے شیف نے نہیں فرمایا تھا کہ تم لوگ چھیل چھیل کر مجھے کھلاؤ ان کے بڑے نے کہا تو دوسرے لوگ میرے مرشد کی خدمت کرنے لگے اور چنے چیل چیل کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے تو حضرت سے بھی بچ گئے اور انہیں چلا چلایا مال مل گیا ایک بڑے انسان کی کہنے سے یہ انعام ملا تو سب سے بڑا اللہ تعالی ہے اگر تم خدا کے دیوانے بن گئے تو وہ اپنی محروب کے دل میں ڈالے گا اور لوگ تمہاری حادثتوں کو پورا کر کے اور تمہاری خدمت کر کے تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے کیا آپ کا قلم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کام میں مجبول کر لیا اور نے آپ کے کام آ گیا میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو شد قدر بھی ہے اور روز قدر بھی ہے دن بھی قابل قدر ہے اور رات بھی زندگی کا ہر لمحہ حیات قابل قدر ہے ایک لمحہ حیات بھی اللہ کو ناراض کر کے اس لمحہ حیات کی ناقدری مت کرو جس ظالم نے گناہوں سے حرام لذت حاصل کی اس غالب نے اپنی زندگی کے لمحے خیال کی ناقدری کی اس نے نشب قدری کی نہ روز قدری کی جو لمحہ اس غالب نے اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیا اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے آپ کے سامنے حجیم علمت کا روحانی ہوتا ان کا اپنا غلام ان کا ایک عظیم الشان جملہ نقل کر رہا ہے کہ مومن کی سب سے منہوز گھڑی مومن کی سب سے بری گھڑی سب سے نقصان والی گھڑی وہ ہے جس وقت وہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی پر کھلے دل سے نافرمانوں کی صورت اور سیرت بنانے کی کیسے ہمت ہوتی ہے کس طرح ہمت کرتے ہو اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کرنے کی دل میں کیسے جڑا پیدا, پیدا ہوتی ہے یہ تعجب کی بات ہے اگر اللہ سے صحیح تعلق قائم ہو جاتا تو مر جاتے مگر نا پرمانی نہ کرتے موت کی تمنا کرتے اور مولانا روحی کی طرح خدا سے یہ فریاد کرتے کاج کے مادر نہ جاتے مر مرا یا مرا شیر چڑا کاج کے مجھے میری مان نہ ہوتا یا کوئی شیر مجھے چراگاہوں میں کھا جاتا قبل اس کے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عظیم عظیم القدر قدر ہستی کی زبان عظیم القدر سے شب قدر کے لیے ایک دعا عظیم القدر عطا فرمائے جو صرف شب قدر کے لیے خاص نہیں ہے شب قدر میں تو اس کو مانگنے کے لیے فرمایا ہی ہے لیکن ہر زمانے میں اس دعا کو مانگیں ہر شب شب قدر اگر قدر وی اگر تم قدر جانتے ہو تو زندگی کی کوئی رات کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو قدر کے قابل نہ ہو زندگی کا ہر لمحہ حیات قابل قدر ہے جس وقت چاہو تم استحکار کر کے ولی اللہ ہو جاؤ اللہ کے پیارے بن جاؤ مگر یہ مضمون استحکار جو عطا ہوا ایک عظیم و قدر شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا زبان عظیم و قدر سے عطا ہوا برائے شبِ قدر عطا ہوا اور یہ دعا خود کی عظیم و قدر ہے اس کو شد صدر کی طاق راتوں میں تو ماننا ہی ہے مگر اس کے علاوہ بھی پوری زندگی مانگتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے طاق راتوں کے علاوہ نہ مانگنا اب سنو بخاری شریف کی حدیث کی دعا اور اس کی شرح وہ دعا ہے اے اللہ کا پاکی الحاق رہے حدیث کا ترجمہ میں اپنی طبیعت سے نہیں کر رہا ہوں عظیم اللہ علیہ قری رحمتہ اللہ علیہ گیارہ جلدوں میں مشکات کی شرح مرقات میں اس دعا کی شرح لکھتے ہیں جو میں ہی وہی نفل کر رہا انشاءاللہ ان آپ اس کے خلاف ان بڑی کتابوں میں نہیں پائیں گے تو ملا علیہ قاری فرماتے ہیں اللہم اے انتا قفیر اے اللہ کا اللہ آپ کثیر الراف ہیں بہت زیادہ معافی دینے والے ہیں یہ اخون کا مبالغے کے لیے آتا ہے یہ حقوق مبادے کے لیے آتا ہے مزدور کا حمل مبالغتا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہے تو کا مطلب ہوا کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معافی دینے والا نہیں آپ کی معافی کا سمندر اور معاف کرنے کی ادا اور معاف کرنے کی صفت غیر محدود ہے اور ہمارے گناہ اگرچہ اکثریت میں ہیں لیکن محدود ہونے کی وجہ سے آپ کی غیر محدود معافی کے سمندر کے سامنے ہمارے گناہ اکثریت کے باوجود اقلیت میں ہیں کیونکہ فائدہ کلیہ ہے کہ ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے لہذا اللہ تعالی کی صفت آپ اس تعریف میں یہ دعا شامل ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کفت آپ کی اس تعریف میں یہ دعا شامل ہے کہ ہم کو معاف کر دیجیے یعنی جیسے ہی بندہ یہ کہے گا اللہ عمینہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے آپ بہت معاف کرنے والے ہیں تو اس میں یہ مانگنا شامل ہے کہ ہم کو معاف کر دیجیے یہیں سے ابتدا معافی کی درخواست یہیں سے شروع ہے چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ करी में دعا کسی کریم کی تعریف کرنا دعا ہی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں تو کریم کی تاریخ خود اپنے اندر حامل مضمون دعا ہے حامل مضمون درخواست سے معافی وہ تصوار ہے جیسے ارفاس کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے اگر عظیم الشان اور نہایت قوی روایات سے ثابت ہے تو ایک ہی دعا ثابت ہے اگر سے اور دعا مانگنا بھی جائز ہے اور دعائیں بھی ممکن ہے کہ ثابت ہوں لیکن محدودین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباک کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا اہمیت کے ساتھ حرض کی لا اللہ شریک لہو لہول ملک و لہ الحمدی شی قدیم جو لوگ اگر جانتے ہیں بتاؤ کہ اس میں کیا مانگا ہے اللہ کی تعریف ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا ہمارا کون ہے واقع ہوں لا شریک لہو آپ ایک ہیں ہماری ربوبیت میں کسی کی شرکت نہیں ہے کہ ہمیں پالنے میں دوسرا کوئی شریک ہو ہماری ربوبیت میں آپ کا کوئی شریک نہیں لہ الملک سارا عالم آپ کا ہے ورنہ ہم اور سب تعریفیں آپ ہی کی ہیں سب بھلائی کے مالک آپ ہی ہیں موت اور حیات کے آپ ہی مالک ہیں ورنہ हैं خود کیوں مرتا نازیب آباد میں دیکھا ایک ڈاکٹر میز کے دل की حرکت شمار کر رہا تھا اور خود اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ببو علاق الشہ خدیب اللہ تعالیٰ ہر شے پر قاضر ہے بتائیے اس کلمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا آہ علمی طور پر کتنا بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم القدر ذات سے ارفات کے میدان میں اور ارفے کے عظیم القدر دن میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ کا عظیم القدر مضمون بیان ہو رہا ہے لیکن اس میں بندوں کی معافی کا کوئی مضمون نہیں جنت کا سوال نہیں دوزف سے پناہ کا کوئی مضمون نہیں اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے سنا اور کریم دعا ہو کسی کریم کی تعریف کرنا عظیم الشان دعا ہے کیونکہ اگر کوئی خاص مضمون مانگ لے کوئی خاص چیز مانگ لے تو کریم اتنا ہی دے گا جتنا اس نے مانگا ہے لیکن جب اس کی تعریف کرے گا تو مانگا ہوا بھی دے گا اور نہ مانگا ہوا بھی دے گا اپنا سارا خزانہ کرم لٹا دے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے بندگی کا عظیم الشان کرشمہ ہے کہ اللہ کی تعریف کے مضمون کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی عظیم و شان چیزیں مانگ لی ویسے بھی آرفات کے میدان میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو میری امت کیا کیا مانگے گی اس میں کمزور بھی ہوں گے جو بے چارے جلدی تھک جائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان عظیم ہے کہ تناؤ الکریم سکھا دیا کہ بس تم جا کر کریم کی تعریف کر دو تو جو تم نے زندگی بھر مانگا وہ بھی دے دے گا اور جو نہیں مانگا ملا مانگے سب کچھ دے دے گا دونوں ہاتھوں سے خزانہ کرم لٹا دے گا اس کو آج ہی پورا کلو اس کی شرح چل رہی ہے درمیان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر میں یہ اور ثناء الکریم سے مضمون کی ابتدا کی کہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں یہ محض اللہ کی تعریف ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیجیے مگر یہ تعریف ہی حامل دعائیں دعائیں معافی ہے یعنی اللہ کا کریم بعض روایات میں کریم غلط نہیں ہے اور بعض میں ہے لیکن اگر ایک جگہ کریم کا اضافہ ہے اور دوسری روایت میں نہیں تو جہاں نہیں ہے وہاں بھی وہ اضافہ لگ جاتا ہے جب مطلب مضمون ہو اور کہیں مقید ہو تو اس کی قید اس کے ساتھ بھی معتبر ہوگی لہذا جہاں لفظ کریم نہیں ہے وہاں بھی یہ کریم لگ جائے گا تو برامت نبوت کا کمال دیکھو کہ اللہ کی صفت یعنی کریم کا ایسا لفظ بڑھایا کہ جس سے نالب سے نالب عملی بھی محروم نہ رہنے پائے ابھی کریم کی شرح سے آپ سمجھ جائیں گے کریم کی چار تاریخ ہے جو میں الگ الگ بیان کروں گا جو ملا علی قالی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے جو عربی میں ہے تو پہلے عربی کی عمارت سناؤں گا پھر اس کا ترجمہ کروں گا نمبر ایک کریم کی پہلی تاریخ ہے الکریم کے دفع پر وہ علیہ میں چھوٹ ملنا کریم وہ ہے جو ہم بر مہربانی کر دے چارے نالائشی کی وجہ سے ہمارا حق نہ بنتا ہو بتاؤ سرمایہ الم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں پر احسان ہے یا نہیں کہ اگر گناہوں کی وجہ سے میری امت پر عدم استحکاب کی دفعہ لگتی ہو کہ کرم کا تمہارا استحکاب نہیں بنتا تو کریم قلم بڑھانے سے میری امت کو استحکاب کا راستہ مل جائے گا کہ آپ تو کریم ہیں ہمارا حق بنے نہ بنے کریم وہی ہوتا ہے جو نالوں پر بھی مہربانی کر جیسا کہ کوئی سودا بک نہ رہا ہو سورج ڈوب رہا ہو اور بیچنے والا مایوس ہو رہا ہو تو کریم پوچھتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے تم سامان نہیں سمیٹ رہے ہو کہ انہیں لگا بک نہیں رہا ہے ساض دار سودا ہے تو کریم کہتا ہے کہ اچھا لاؤ مجھے دے دو تو کریم ہمیشہ عزدار سودا خریدتا ہے علامہ آلوثی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نلونی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نفس خریدا ہے اللہ آلوسی لکھتے ہیں کہ دل اور روح نہیں فرمایا جبکہ ہر مومن کا دل اور روح اس کے نفس سے افضل ہے سو اللہ نے افضل کو نہیں خریدا دار نفس کو خریدا نفس سے ہموارہ سوکھ کو خریدا اور کسی, کس کے بدلے میں خریدا اس جنت کے بدلے میں اللہ کی جس میں کوئی عید نہیں کو جنت کے بدلے خریدا اللہ آلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی یہ عدیب الشان دلیل ہے اور نہ فرماتے انمینہ لوگ رہوں ہوں ان کا دل و روح خریدا تو اللہ نے دونوں اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہماری خراب چیز خرید لی ہمارا گار لیا اور فلو اور الواح کو نظر انداز کر دیا کہ اچھی چیز کو تو سبھی خریدتے ہیں لیکن عید دار چیز کو صرف کریم ہی خریدتا ہے کریم کی دوسری تعریف ہے اللہ بدونی ولا والی جو سوال کے بغیر مانگے جو سوال کے بغیر مانگے بغیر بھی دے دیتا ہے آپ بتائیے کہ اتنی ہم کو ملی جس کو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا مثلاً انسان بننے کی درخواست ہمارے گروہ نے نہیں کی تھی وہاں روح کی زبانی نہیں تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا گزار کتا نہیں بنایا پھر مسلمان مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے چندن کا ٹکٹ مفت میں دے دیا پھر اچھے گھرانے میں پیدا کیا کسی گمراہر سے پیدا نہیں کیا صحیح اور سیلا سرسے میں پیدا کیا کیا ان کے قریب ہونے کی دریل نہیں ہے پھر ہم کو صحیح میں آگا حق فرمایا اندر لنگڑا لولا گا صحرا نہیں پیدا کیا سر سے پیر تک سلامت پیدا کیا یہ سب کیا ہے بھجو گلا سوال اتنا دے سکتا ہے وہ بغیر مانگے جنت کا ٹکٹ دے سکتا ہے وہ دنیا کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے بتاؤ جنت کا ٹکٹ مہنگا ہے یا دنیا کا ارے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے جنت کا ٹکٹ منجان یعنی مفت میں دے دیا اور کریم کی تیسری تعریف ہے اللہ علینہ ولافا ہو نفا ماہیں اتنا دیتا ہے کہ اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا خزانہ غیر محدود ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں والے ہمیشہ محدود کرانے کے مالک ہوتے ہیں اگر سمندر سے ایک لوٹا پانی لے لو تو سمندر کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہہ رہے آج ایک لوٹا کم ہو گیا جبکہ سمندر بھی محدود ہے تو پھر اللہ کے غیر محدود بہر کرم کا کیا پوچھتے ہو اور قریب کی چوتھی تاریخ ہے اللہ بھی دفع کر والے نا بھی جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے تمنا کی ایک بوٹل شہد کی اور دے گیا ڈھائی من شہد مشق کر کے تو کریم کی چار تاریخیں ہو گئی پس کریم فرما کر اس عظیم القدر شخصیت نے برائے شد قدر یہ مضمون عطا فرمایا جو نہایت عظیم القدر ہے اور ہر امتی کی معافی کی ضمانت کا کفیل ہے تاکہ کوئی نالب سے نالب امتی کی محروم نہ رہے تو اللہ کریمن کے دو الفاظ یعنی آخوبن اور کریمن کی شرح ہو گئی اب ہے تھوڑی بل اب اس کی عربی شرح سن لو مجکان کی شرح میں ہے پہلے میں عربی میں بتاؤں گا آپ اپنے بندوں پر اپنی معافی لینے کی ضہور کو محبوب رکھتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے آپ کی شرح کی عاشقانہ تمسیم آپ بتائیے ہرن کے شکار کا عاشق کوئی بادشاہ کہیں جائے اور وہاں کے عوام اس بادشاہ کو حرم کا جنگل دکھا دیں تو بادشاہ کو شوقت انعام اور شاباشی دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے محبوب محبوب شکار کا جنگل اپنی امت کی طرف سے پیش کر دیا یعنی گناہوں کا جنگل کہ اے اللہ جب آپ کو معاف کرنا محبوب ہے تو یہ میری امت آپ کا محبوب شکار لائی ہے یعنی اپنے گناہوں کے جانوروں کا جنگل آپ شکار کر لیجیے اور اپنا محبوب عمل جاری کر دیجیے یعنی میری امت کو معافی دے دیجیے کیونکہ کچھ حق معاف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں عظیم و قطر شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا کہ اے میری امت یوں کہوں کہ اے اللہ آپ اپنا محبوب عمل ہم پر نافذ کر کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہو جائیں اور اے میری امت اس دعا سے تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے گناہ خیر ہیں تمہارے گناہ تو خراب چیز ہی ہے مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا محبوب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنا محبوب عمل کر کے اپنی محبوب صفت کا تم پر کر دے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے اس لیے یہ کہو کہ اے اللہ ہم آپ کے قابل کوئی چیز نہیں لا سکتے کہ آپ کو پیش کر سکیں کیونکہ ہم فقیر ہیں آپ عظیم ہیں ہم محدود ہیں آپ غیر محدود ہیں ہم پانی ہیں آپ غیر پانی ہیں لہذا ہم ایسی کوئی چیز نہیں لا سکتے جو آپ کے لائق ہو لیکن چونکہ آپ کے عظیم و قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم القدر راتوں کے لیے ہمیں ایک مضمون عقاع کیا ہے جس میں آپ کے نبی نے آپ کی ایک ادائے فالگی پیش کی ہے اس لیے ہم اپنی اس ادائے بندگی کو غنیمت سمجھتے ہیں اور ہماری یہ ادائے بندگی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی یہ ادائے افالگی آپ کے رسول نے ہمیں سکھائی اور سفیر کی زبان اس مبلکت کے سلطان کی زبان سمجھی جاتی ہے لہذا ہم اس کو آخری کی زبان سمجھتے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں لائے بس ہم اپنے گناہوں کی کٹری پیش کرتے ہیں اور آپ نے تو اس گٹری کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا ہمارا ہر انسان کن نہ ہوگا نہ ظلم انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے تو ہم ظلم اور جول کی کٹری لائے ہیں میری محبت اور شریعت کی امانت اس ظالم انسان نے اٹھا لی یہ بڑا ظالم جاہیز ہے اس لیے ہم ظلم ضہر کی یہی کٹری آپ کے لیے لائے ہیں اب آپ اس کو معاف کر دیجئے اور اپنے محبوب عمل کی صفت کا ظہور اللہ ضہور اور دیکھیے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھا ہے کہ جیسے انسان اپنے محبوب شکار میں دیر نہیں کرتا جلدی شکار کر لیتا ہے تو آکھوں اے اللہ اپنے اس محبوب عمل والی صفت کے ظہور میں آپ ایک سیکنڈ کی تاخیر نہ کیجیے آپ معاف کرنے کے عمل کو محبوب رکھتے ہیں جب یہ آپ کا محبوب عمل ہے اور آپ خود بھی محبوب ہیں اور مضمون بتانے والے یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے محبوب ہیں تو با باغی آپ سے بس آپ کے ظہور میں ذرا بھی دیر نہ کیجیے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے آپ کی ذات تو بے نیاز ہے لیکن ہم آپ کی معافی کے محتاج ہیں آپ کی صفت حقم محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ ہر موجود ہے لیکن اس کا ضرور مجھ پر فرمائیے کیونکہ آپ کی کوئی صفت محتاج ضرور نہیں ہے آپ سمجھ ہیں آپ عن انگل احد ور محتاج حق ہے کامیاب سارے عالم سے بے نیاز اور سارا عالم آپ کا محتاج اس لیے اپنی صفت حق کے ضرور سے آپ بے نیاز ہیں مگر ہم سب آپ کے بندے آپ کے غلام اس آپ کے ظہور کا مظہر بننے کے محتاج ہیں کہ آپ کی اس صفت کا ہم پر ضہور ہو جائے اور آپ کی صفت آپ کے ظہور کے ہم سب مظہر ہو جائے یعنی صفت آپ کے ظاہر ہونے کی جگہ بن جائیں اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ قبریہ میں عرض کرتے ہیں بارگاہی انی اے اللہ آپ اپنی صفت عام کے ظہور میں ذرا بھی دیر نہ کیجیے تاکہ جلد ہمارا کام بن جائے باپوانی <سؤال> نے فائد آف ہی ہے یہ قاعدہ عربی گرامر سے سن لو مگر گرامر بھی ان کو مفید ہوتی ہے جو اپنے نفس کو گراتے ہیں پھر مر جاتے ہیں گرامر میں دو الفاظ محنت ہوئی یعنی گرا اور مر تو پہلے اپنے نفس کو کسی شہر کے خطبوں میں گراتے ہیں پھر وہاں مر جاتے ہیں یعنی پانی پھر شے ہو جاتے ہیں شہر کی رائے میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے شہر جیسے کہتا ہے پیسے ویسے کرتے جاتے اور اگر کوئی ہاسپٹل میں گرا ہوا ہے تو ہے تو گرا ہوا تو ہے مگر چار پائی پر لیٹا ہوا گرا ہوا بھی نرسوں کو को देख ہے تو یہ گرا ہوا تو ہے مگر مرا نہیں یعنی ابھی اس کا نفس زندہ ہے لہذا نب کی ہر بری خواہش کو ختم کر دو اس مبارک مہینے میں ارادہ کر لو ظالم نند کی ایک بھی حرام خواہش پر عمل نہیں کریں گے ان اگر اس مبارک مہینے میں آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو عرض کے اٹھانے والے فرشتوں کی آمین آپ کے ارادے کے ساتھ لگ جائے گی یہ باتیں ہر کوئی نہیں بتا سکتا یہ تو دل کی بات ہے اگر اس مبارک مہینے میں آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو عرض کے اٹھانے والے فرشتوں کی آمین آپ کے ارادے کے ساتھ لگ جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں آج شلاحی کو اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر تعمیر کہتے ہیں دیکھو جب تک میرا مضمون پورا نہیں ہوتا میں کھڑی نہیں دیکھتا اس لیے کہ جب بادل پانی کے وزن سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ جب تک برس نہ جائے اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتا اپنے وزن سے مجبور ہوتا ہے مگر میں الحمدللہ للہ وقت کا خیال رکھتا ہوں کہ حد سے زیادہ وقت نہ لگ جائے تاکہ لوگوں کے نظام و اوقات میں حرض نہ ہو تو دوستو یہ روزے کا مہینہ ہے پھر یہ موقع نہیں ملے گا اور اتنا اثر بھی نہیں ہوگا رمضان شریف کے روزے کی وجہ سے اللہ کے بندوں میں قبول ہدایت کی خاصیت بڑھ جاتی ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں ان میں انتہاج بڑھ جاتا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری تقریر پر عمل کرنے کی توفیع دے اور اکثر پوری زندگی جو تقریر کرتا رہا تو مجھ کو بھی میری اولاد کو بھی اور میرے میرے سب احباب کو بھی اس پر عمل نصیب فرما اور تقریر ہو یا نہ ہو آپ کا کرم پابند تقریر نہیں ہے آپ کا کرم پابند تاثیر نہیں ہے آپ کا کرم پابند تقریر نہیں ہے آپ کا کرم پابند تقریر نہیں ہے لہٰذا آپ کی صفت تقریر سے بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے نور سے اور نور تقویٰ سے منور فرما دیجیے اور میرا کوئی بھی مسلمان بھائی اور کوئی بھی مسلمان بہن یعنی جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ایک بھی محروم نہ جانے پائے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نسبت اولیام کی خطے انتہا تک پہنچا دیجیے اور ہمارے تمام ایک کلادے اور ہماری جائز حالتیں پوری فرما دیجیے اے خدا مجھ سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان بھائی یا مسلمان بہنیں یہاں موجود نہیں ہیں ان غائبین اور تکنگ کے حق میں بھی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور جو مجھ سے تعلق بھی نہیں رکھتے ان کے حق میں بھی اور پوری امت مسلمہ کے حق میں اب تک کی آب و اپنی رحمت سے قبول آمین فرما لیجیے حامدان ایسی درد بڑی دعا ہے اللہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کی دعا ہم سب قبول فرمان پوری کے لیے قبول فرمانا کوئی امت مسلمہ کے لیے اللہ قبول فرمانا اگر کیا ہو وہاں کے علاج رکھ لے میرے اللہ ہم ہم سب کو ایسا ہی بنا دے جیسا عد ہمیں دیکھنا چاہتے تھے اللہ ہم سب کو تفوا کامل نصیب فرما دیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رات آگے پر بدع ہونا فرما ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے ہر ہر لمحہ آپ پر خدا اللہ پاک ہم سب کو ایمید. ہم اپنے اطا فرما دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمارے نیک براہ ارادوں کو استقامت اطا فرمائیے امن کی توہیت نصیب فرمائی اور فرشتوں کی اور نیک اور صالحین کی آمین کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو اور حضرت والا کی دعائیں جو امت کے لیے ہیں ہم سب کے لیے ہیں اللہ اپنے فضل سے قبول کروایا محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ